اسلامی بھائیوں حضرت مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے آپ کے شہزادے بھی شہید ہو گئے امام حسین آخر وقت تک حضرت مسلم بن عقیل کو فکر یہ کھائی جا رہی تھی کہ میں نے خط لکھ دیا ہے ان ظالموں نے میرا یہ حال کیا ہے تو میرے امام کا حال کیا کریں گے اور امام تو جنگ لڑنے بھی نہیں آ رہے وہ تو اپنے بچوں کو لے کر ایک ایک یہ ذہن بنا کر آ رہے ہیں کہ کوفہ والوں نے ہمیں بلایا ہے اور ہم ان کو جا کر نیکی کی دعوت دیں گے اور یہ میرے ہاتھ پر بیت کریں گے لیکن یہاں تو انہوں نے مجھے میرے بچوں کو سب کو مار ڈالنے کی نیت کر لی ہے امام علی مقام امام حسین ندی اللہ تعالیٰ جس دن حضرت مسلم بن نکیل شہید ہوتے ہیں یہ واقعہ تین ضلع حجا کا ہے اور امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اب حضرت مسلم بن نقیل کا جب خط آ چکا تھا امام علی مقام روانہ ہو چکے تھے کئی صحابہ نے روکنے کی کوشش کی حضور آپ اصرار نہ کریں آپ نہ جائیں کر بلا آپ نہ جائیں لیکن امام علی مقام نے اپنا سفر شروع کر دیا بیاسی نفوس تھے ایٹی ٹو آپ کے خاندان کے افراد تھے اہل بیت کا یہ چھوٹا سا کافلہ کعبہ سے اب جدا ہو رہا ہے طواف کیا گیا الودائی طواف کیا گیا خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ لپٹ کر کافلے والے روتے رہے ان کی گرم آہو اور دل بہلانے والے نالوں نے مکائے مکرمہ کے باشندوں کو مغموم کر دیا مکہ مکرمہ کا بچہ بچہ اہل بیت کے اس کافلے کو حرم شریف سے رخصت ہوتا دیکھ کر آپ اور مغموم ہو رہا تھا غمگین ہو رہا تھا اے میرے اسلامی بھائیوں اب جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ ذات عرق کے مقام پر بشیر ابن غالب اسدی مکہ مکرمہ کوفہ سے آتے ہوئے ملے یعنی وہ کوفہ سے آ رہے تھے حضرت امام نے ان سے اہل عراق کے جب حال دریافت کیا تو انہوں نے کیا ارض کیا کہ حضور ان کے کلوب تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے یفعل اللہ ما یشا حضرت امام نے فرمایا سچ ہے ایسی ہی گفتگو فرز یا فرزو شاعر سے ہوئی میرے بیچ اس کامی بھائی اب عبداللہ اللہ بن متی سے راستے میں ملاقات ہوتی ہے وہ حضرت امام کو بڑا سمجھاتے رہے عرض کرتے رہے کہ حضور نہ جائیں حضرت امام نے کیا کہا لن یو سی بنا اللہ ماہنا ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خدا عالم نے ہمارے لیے مقرر فرما دی ہے اب بڑی عجیب بات یہ ہے کہ راستے ہی میں کوفیوں کی بد اہدی اور حضرت مسلم کی شہادت کی خبر بھی مل گئی یعنی حضرت مسلم نے خط لکھا تھا امام روانہ ہو گئے راستے میں کوفہ پہنچنے سے پہلے کربلا پہنچنے سے پہلے امام حسین کو پتا چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے کوفیوں نے بد اہدی کر دی ہے اب آپ کا جو کافلہ تھا اس میں مختلف رائے ہو گئی کسی نے کہا اس وقت جانے کا فائدہ نہیں واپس چلتے ہیں وزیر شریف واپس چلتے ہیں مکہ پاک لیکن بہت لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں ہمیں سفر جاری رکھنا چاہیے اور ہمیں واپسی کا خیال ترک کر دینا چاہیے حضرت امام نے بھی اس سے اتفاق کیا اور کافلہ آگے چل دیا یہاں تک کہ جب کوفہ دو منزل رہ گیا تب آپ کو حر بن یزید ریاحی ملا خور کے ساتھ ابن زیاد کے ایک ہزار ہتھیار بند سوار تھے خور نے امام علی مقام کی جناب میں عرض کی کہ اس کو ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلے خور نے یہ بھی ظاہر کیا کہ حضور میں دل سے نہیں آیا نہ میں اپنے دل سے نہیں آیا بلکہ مجبوراً آیا ہوں اور حکم دیا ہے کہ مجھے آپ کو لے جانا ہے آپ کی،, آپ کی خدمت میں جرت کرنا آپ کے سامنے کھڑے ہونا مجھے بڑا ناگوار ہے حضرت امام نے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود نہیں آیا مجھے تم بڑایا گیا ہے تمہارے لوگوں نے تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں اے اہل کوفا اگر تم اپنے عہد و بیعت پر قائم ہو تمہیں اپنی زمانوں کا کچھ پاس ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں ورنہ یہیں سے میں واپس چلا جاؤں اب ہر کیا کہتے ہیں کہتے ہم کو اس کا کچھ علم نہیں کہ آپ کو خطوط لکھے گئے التجا نامے لکھے گئے اب نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں نہ واپس جانے دے سکتا ہوں بڑا عجیب معاملہ ہو گیا راستے میں روک لیا گیا ابھی کوفہ کچھ دور ہے وہ جگہ کون سی تھی وہ بھی آپ کو بتائیں گے چلتے ہیں حضرت ہر کے مزار پر یہ ہر حضرت ہر کیسے بن گئے یہ ہر کا مزار کیسے بن گیا ہر تو امام علی مقام کو روکنے آئے تھے لیکن آج ان کے مزار پر زائرین حاضری دیتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ایسا بدلاؤ بھی آتا ہے جی ہاں جب انسان اپنے خیالات بدل لے اپنی سوچ بدل لے ظالم کا ساتھ دینے کی بجائے مظلوم کا ساتھی بن جائے اور اہل بیتے اتھار کی غلامی اختیار کر لے اور اپنی جان ان کے قدموں پہ قربان کر لے تو پھر مقام کیسا ملتا ہے آئیے چلتے ہیں حضرت ہر کے مزار پر اور یہ بات وہیں سے آگے شروع کریں گے کہ پھر کیا ہوا حضرت ہر اور امام علی مقام کے درمیان دیکھتے رہیے سلسلہ کربلا قدم الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے اسلامی بھائیوں مدنی صلی کے ناظرین الحمدللہ حضرت ہر رضی اللہ تعالیٰ کے روزے پر پہنچے کربلا سے تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے آئیے ان کے مزار پر چلتے ہیں دیدار بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کی سیرت بھی وہیں سے بیان کرتے ہیں مقام اللہ سے جو ہر جگہ چیکنگ کا انتظام بڑا اچھا ہے اور ظاہر ہونا بھی چاہیے اور چیکنگ کرواتے وقت جو ہے نا اس کو اپنی تزلیل نہیں سمجھنا چاہیے کچھ لوگ کھانا کھائیں اس کو جو برا فیل کر جاتے ہیں ایئرپورٹ پر بھی تو چیکنگ ہوتی ہے اگر کسی مسجد میں کسی ادارے میں جاتے ہوئے ہماری چیکنگ ہو رہی ہے تو اگر اس کو پوزیٹو لیں تو یہ تو ہماری حفاظت ہے نا ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص بھی آ رہا ہو جس کی چیکنگ ضروری ہو جو کسی اور غلط ارادے سے آیا ہے بالضبط. تو ہمیں تو بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں چیکنگ ہوتی ہے اس کو مزید سیکیور علاقہ سمجھیں اور اس میں کبھی بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھ کر چیکنگ کروا لینی چاہیے oh, hava, یہ متے م الحمدللہ رب والصلاة والسلام علی سید اما فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسلام اللہ الرحمن الرحیم اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین کچھ شخصیات سے ایک انسیت سی ہو جاتی ہے ملاقات نہیں ہوئی ہوتی دیدار نہیں ہوا ہوتا مگر جب ان کے بارے میں سنتے ہیں تو محبت دل میں گھر کر جاتی ہے ایک ایسا ہی کردار کربلا کے میدان کا حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً آپ کے روزے پر میری بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید یہ پہلی حاضری ہے اور آپ کی سیرت کو کئی بار پڑھا بیانات میں سنا اور عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے آپ کو ایک یو سمجھیے کہ یزیدی لشکر سے نکالا شیطانی کاموں سے نکالا اور حسینی لشکر میں شامل ہوئے اس واقعے کو ضرور بیان کریں گے واقعہ کربلا آگے بڑھتا جا رہا ہے کربلا والوں نے اپنے خیمے لگا دیے ہیں جنگ کی تیاریاں ہیں اس سے پہلے کہ خاندان نموت کے چشم و چراغ تلوار اٹھائیں اور دشمنوں کے سامنے جائیں ایک ایک کر کے اہل بیت اتھار کے گویا غلام حاضر ہونے لگے کری نہیں ایک گاؤں تھا اس سے پہلے کہ حضرت بن یزید کی سیرت بیان کی جائے اس گاؤں میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہو رہا معاملہ یہ تھا کہ حضرت وحب ابن عبداللہ قلبی یہ بنی کلب کے بڑے ہی خوبصورت نیک سیرت حسین نوجوان تھے بہاروں کے دن تھے صرف سترہ روز شادی کو ہوئے تھے ابھی زندگی کی یو سمجھئے کہ خوشیاں منا رہے تھے اور آپ کی والدہ جو کہ ایک بیوہ عورت تھی جن کی ساری کمائی یہی ایک نوجوان تھے یعنی یہی ایک اکلوتا بیٹا تھا اس مشرق ماں نے اپنے پیارے بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال کر رونا شروع کر دیا بیٹا حیرت میں ماں سے پوچھتا ہے ماں کیوں رو رہی ہو کیا مجھ سے کوئی نافرمانی ہو گئی ہے میں نے تو ساری زندگی تمہاری فرما برداری کی ہے ماں آنسو مت بہاؤ مجھے بتاؤ کیا چاہتی ہو تو ماں کیا کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے تو ہی میرے دل کا قرار ہے تو ہی میری جان کا چین ہے ایک دم تیری جدائی اور ایک لمحہ تیرا افطراک مجھے برداشت نہیں ہو سکتا اے جانِ مادر میں نے تجھے اپنا خونِ آج مصطفیٰ علیہ کا جگر گوشہ خاتونِ جنت کا نو دشتِ دستے میں مبتلا مصیبتوں جفا ہے پیارے بیٹے کیا تجھ سے نہیں ہو سکتا کہ تو اپنا خون ان پر نثار کر دے اور اپنی جان ان کے قدموں میں قربان کر ڈالے اس بے غیرت زندگی پر ہزار طفح ہے کہ اور کہ ہم زندہ رہیں اور سید عالم علیہ السلام کا لاڈلہ ظلم و جفا کے ساتھ کرملہ میں شہید کر دیا جائے اگر تجھے میری کچھ محبتیں یاد ہوں تیری پرورش میں جو میں نے محنتیں اٹھائی ہیں ان کو تم بھولا نہ ہو تو اے میرے چمن کے پھول تو حسین کے سر پر صدقے ہو جا وہ نے کہا اے میری ماں یہ, یہ میری خوش مختی ہے کہ یہ جان شہزادہ کونین پر فدا ہو جائے اور اللہ کرے کہ یہ ناچیز آقا قبول فرما لے میں دل و جان سے آمادہ ہوں مگر ماں مجھے ایک لمحے کی اجازت دو میری بیوی سترہ دن ہی ہوئے ہیں میری بیوی بنی ہے میری زوجہ بنی ہے اس نے اپنے ارمان میرے ساتھ باندھے میں ایک بار اس سے بات کر لوں دیکھیں ماں بھی کیسی تھی ماں کہتی بیٹا عورتیں نا کس ہوتی ہیں تم اپنی زوجہ کے پاس جاؤ گے وہ زوجہ ہو سکتا ہے تمہیں بہت سارے واسطے دے اپنی اپنی بیوگی کا اور اپنی تنہائی کا رونا روئے اور تم اپنے ارادے سے متزلزل ہو جاؤ کہتے ماں اب اہل بیتے اتھار کی محبت دل میں ایسی گھر کر گئی ہے کہ اب اس ارادے کو تو کوئی نہیں ہلا سکتا بس ایک بار اپنی بیوی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اب میرے بیچے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے خاندان کیسا تھا اہل بیت سے محبت کیسی تھی وہ نوجوان اپنی زوجہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری زوجہ ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں بے و مددگار ہیں ان پر غداروں نے نرگاہ کیا ہوا ہے میری تمنا ہے کہ ان پر جان نثار کروں یہ سن کر نئی نویلی دلہن نے امید بھرے دل سے ایک آہ آچی اور کہنے لگی اے میرے آرام جان افسوس کہ میں آپ کا اس جنگ میں ساتھ نہیں دے سکتی شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو حرب کے لیے جنگ کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی ہے افسوس اس سعادت میں میرا حصہ نہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ اپنی جان نواسا رسول پر اور ان کے خاندان والوں پر قربان کروں ابھی تو جی بھر کے میں نے آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے اور آپ نے جنتی چمنستان کا ارادہ کر لیا ہے وہاں ہورے آپ کی خدمت کے لیے آرزو منگ ہوں گی بس مجھ سے ایک وعدہ کر لیجیے کہ سرداران اہل بیگ کے ساتھ جنت میں آپ کے لیے بے شمار نعمتیں حاضر کی جائیں گی بہشتی ہورے جو ہے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گی اس وقت مجھے نہ بھول جائیے گا یہ نوجوان اپنی زوجہ کو لے کر اپنی بوڑھی ماں کو لے کر نواسا رسول امام حسین کے قدموں میں حاضر ہوتا ہے ذرا غور تو کیجیے منظر کیا ہوگا ایک طرف حسینی خیمے لگے ہیں ایک طرف یزیدی لشکر موجود ہے تلواریں تیز کی جا رہی ہیں اور یہ تین تین لوگوں کا کافلہ جس میں ایک بوڑھی ماں ہے نئی نبیلی دلہن ہے اور حضرت واحب ہیں امام حسین کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں اور ارض کرتے دلہن نے عرض کی یا ابن رسول شہدا گوڑے پر سے زمین پر گرتے ہی پوروں کی گود میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر پورے ان کی استقبال کے لیے موجود ہوتی ہیں میرا یہ نوجوان شوہر جو ہے آپ پر اپنی جان تمنا کرنے کی تمنا رکھتا ہے میرے تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ کوئی بھائی ہے نہ قریبی رشتہ دار ہے جو میری خبر گیری کر سکے بس ایک ہی التجا ہے کہ محشر کے دن میں اپنے شوہر سے جدائی نہ ہو دنیا میں آپ مجھ کو اپنے اہل بیت میں کم قریضوں میں رکھے اور میری عمر کا آخری حصہ آپ کی پاک بیبیوں کی خدمت میں گزر جائے حضرت امام حسین کے سامنے سارے اہد و پیما ہو گئے ماں بھی کیسی ماں تھی زوجا بھی کیسی زوجا تھی کہ اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اپنے شوہر کو اور ماں اپنے نوجوان بیٹے کو امام حسین کے قدموں پر قربان ہونے بھیج رہی ہیں اے میرے میٹھے اسکامی بھائیوں اب یہ نوجوان گویا दूल्हा बनकर لشکر میں آگے جاتے ہیں اور کیا خوبصورت شعر پڑھتے ہیں امیر الحسین و نعم الامیر لہو لمعه کصراج المنیر اب میرے پیچھے اسامی بھائیوں جب یہ سلوار لے کر اگے بڑھتے ہیں کئی دشمنوں کو واصلے یوں سبجے دنیا سے ان کی گردنیں اڑائی ان کو قتل کیا نئی نبیوی دلن ٹکٹکی تک باندھ کر دیکھ رہی ہے آنسو بہا رہی ہے اخر کار کئی لوگوں نے مل کر اس نوجوان کو حضرت واحب کو شہید کیا اور حضرت واحف کا جو جسم تھا وہ زمین پر تشریف لایا اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اب اس نوجوان زخموں سے چور بالکل یہ سمجھے کہ آخری وقت ہے تو اپنی ماں کے قریب آ کر کہتے ہیں ماں اب تو مجھ سے راضی ہو آخری ساتیں ہیں ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کو گود میں لے کر کہتی ہے اے بیٹا بہادر بیٹا اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی پھر, پھر ان کے سر کو جب قلم کر دیا گیا تو وہ سر ان کی دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا گیا دلہن نے اپنے پیارے شوہر کے سر کو بوسا دیا اور اسی وقت پروانے کی طرح اس جمال پر قربان ہو گئی اور اس سرخروئی اسے کہتے ہیں کہ راہ حق میں سر کے دینے میں ذرا تو نے تمل نہ کیا واغرقکما لاہو بحار بہارتی ردوان آمین. آمین. یہ واقعات یزیدیوں کے سامنے ہو رہے تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ آ, آ کر قربان ہو رہے ہیں کتابوں میں لکھا کہ پچاس کے قریب لوگ جو خاندان نبوت کے کافلے میں نہیں تھے قریب کے گاؤں والے تھے انہوں نے کہا پہلے ہم لڑیں گے پہلے ہماری جانے قربان ہوں گی پھر خاندان نبوت کی باری آنی ہے صرف پھر پہلے اتہار کی باری آنی ہے حضرت ہر یہ تمام معاملات کو دیکھ رہے تھے اور اب ان کا دل بڑا مسترد تھا بڑی کیفیت عجیب تھی اور بے قراری ان کو کہیں ٹھہرنے نہیں دیتی تھی کبھی وہ عمر بن سے جا کر کہتے تھے تم امام کے ساتھ جنگ کرو گے تو رسول اللہ کو کیا جواب دو گے عمر بن کو اس کا جواب نہیں آتا تھا تو وہاں سے اٹ کر پھر بیدار میں آتے بدن کاپ رہا تھا چہرہ درد تھا پریشانی کے آثار نمایا تھے دل دھڑک رہا ہے ان کے بھائی مسعد بن یزید نے ان کا یہ حال دیکھ کر پوچھا اے برادر آپ تو بہت بڑے جرنیل ہیں آپ تو بڑے بہادر ہیں یہ پہلی جنگ نہیں ہے آپ کی آپ نے تو بڑے بڑے خونی بناظر دیکھے ہیں بہت سے دیو پیکر آپ کی خون آشام تلوار سے بے خاک ہوئے ہیں آپ کا یہ حال ایسا خوف ایسا ہراس ہر نے کیا کہا سنیے میٹھے سنائی بہت دل لرز جاتا ہے کہتے اے برادر یہ نبی پاک علیہ السلاسلام کے فرزم سے جنگ ہے اپنی عاقی سے لڑائی ہے میں بہشت دوزت کے درمیان کھڑا ہوں جنت اور دوزت کے درمیان کھڑا ہوں دنیا مجھے پوری قوت کے ساتھ جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے میرا دل حیبت سے کاپ رہا ہے اسی اس نام امام علی مقام امام ارش مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے صدا لگائی کوئی ہے جو آج آل رسول پر اپنی جان نشاور کرے سید عالم علیہ السلام کی حضوری میں وہ سرخ نہیں پائے گا یہ صدا تھی کہ حضرت حر کی گویا پاؤں کی بیڑیاں کٹ گئی دوڑتے ہوئے حضرت امام علی مقام کے پاس جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ حضور کریم نے کرم سے مشارت دی ہے جان فدا کرنے کا ارادہ ہے گھوڑا دوڑا کر ابام علی مقام کے پاس پہنچے اور آپ کے نیاز مندوں کے طریقے پر آپ کی رکاب تھامی عرض کی عبد رسول بطول میں وہی ہر ہوں میں وہی ہل ہوں جو پہلے آپ کے مقابل آیا تھا اور جس نے آپ کو اس میدان بیابان میں روکا تھا اپنی نسارت پر بڑا شرمندہ ہوں خجالت مجھے سر اٹھانے نہیں دیتی آپ کی قریبانہ سدا سن کر امیدوں نے ہمت بندائی تو حاضر ہو گیا ہوں آپ کے کرم سے کیا کے میرے جرم معاف اور اپنے غلامانوں میں اپنے غلاموں میں مجھے شامل فرمالے اور اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے کی مجھے اجازت دے دیں حضرت امام نے دست مبارک رکھا اور فرمایا اے ہر بارگاہ الہی نے اخلاص بندوں کے استغفار قبول ہے توبہ مستجاب ہے تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو جانی ہے اب ہر اجازت لے کر غور کریں کہ ایک طرف سے لشکر میں نکل کر ایک طرف کا, سپے سالار ایک طرف کا کمانڈر جرنیل دوسری طرف والوں کے پاس آ جاتا ہے اور وہاں تلوار لے کر اب حاضر ہے اور امام کی اجازت سے اب یزیدیوں کے لشکر کی طرف جاتے ہیں وہ بھی بڑے مسترد تھے دیکھا کہ بھائی جنت کی طرف چلے گئے ہیں تو وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے کہا کہ اے ہر تم نے میرے لیے راہ نکال دی مجھے بھی ہمت دلا دی آپ نے فیصلہ کر لیا بس میں بھی اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں مصعب بن یزید بھی اس طرف آ گئے اے میرے پیچھے اسلامی بھائیو عمر بن بھائی لشکر کو گمان ہونے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بڑے ہیلے بہانے کیے اور حضرت ہور کے پاس ایک شخص کو بھیجا ذرا غور سے سنیے گا ان کے درمیان بات کیا ہوئی کہ اے حر، تیری کاقل و دانائی پر تو ہم فخر کیا کرتے تھے مگر آج نے کمال کی نادانی کی ہے اس لشکر جررار سے نکل کر یزید کے انعام و اکرام پر ٹھوکر مار کر چند بیک مسافروں کا ساتھ دیا ہے جن کے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہیں پینے کو بھی کچھ نہیں تیری نادانی پر افسوس آتا ہے خور نے کہا اے بے عقل نصیحت کرنے والے تجھے اپنی نادانی پر رنج کرنا چاہیے تو نے نےر کو چھوڑ کر پاک کو چھوڑ کر نجس اور ناپاک کو قبول کر لیا ہے دولت باقی کے مقابلے میں دنیا مفانی کے آرام کو تو نے ترجیح دی ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے امام حسین کو اپنا پھول فرمایا ہے میں اس گلستان رسالت پر اپنی جان قربان کرنے کی تمنا رکھتا ہوں میرے آقا کی رضا سے برکر کونین کی کون سی دولت ہے کہرے لگا اے اہور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم لوگ سپاہی ہیں اور آج دولت و مال یزید کے پاس ہے حضرت حر نے کہا تیرے حوصلے پر لانت تو کم ہمت ہے امام میں حضرت حور کو بڑی بہکانے کی کوشش کی گئی مگر دل نے ٹھان لی تھی کہ اب جان قربان کرنی ہے تو اہل بیت کے نام پر قربان کرنی ہے بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں حضرت حور نے بے شمار یزیدیوں کے سروں کو کاٹا اور آخر کار آپ بھی زخموں سے چور چور ہو کر حضرت امام علی مقام کے قدموں تک پہنچے آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ رسول کی گود میں ہیں اپنے بخت و مقدر پر ناس کرتے ہوئے دو سے بری کو روانہ ہو گئے انا لا اے میرے بیشی اسلامی بھائیوں یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے جہنم کے لشکر سے نکل کر جنت کی طرف قدم بڑھا لیے فیصلہ کرنا یہ واقعی بڑا ضروری ہوتا ہے بہت سارے ناظرین ایسے ہو سکتا ہوں گے جو برے کاموں میں مصروف ہوں گے برے اعمال میں مصروف ہوں گے اور سوچ بھی رہے ہوں گے کہ مجھے فیصلہ کرنا ہے مگر تدب دب کا شکار ہے آج اس ہستی کے قدموں میں کھڑا ہوں جنہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے خدا نہ ناخواستہ اگر جو یزید ہی ہے انہیں کون جانتا ہے مگر آج حضرت حور کا مزار ہے آج دنیا بھر کے زائرین آ کر ان کے قدموں میں حاضری دیتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں یہ ہے وہ فیصلہ جس نے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا جہنم سے نکل کر جنتیوں کے دستے میں شامل کر دیا اے میرے لیچے اسکامی بھائیوں آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی قدم بڑھا کر رب سے سچی دعبا کر کے اپنی زندگی میں ایک اچھا بدلاؤ لائیں گے اللہ مجھے بھی ہمت عطا فرمائے آپ کو بھی ہمت عطا فرمائے وقت ہوا ہے حضرت ہر کی بارگاہ میں دعا کرنے کا حضرت ہر کی بارگاہ میں اشار ثواب کرنے کا اور رب کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرنے کا دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اول الآخر تین تین بار دور پاک پڑے ایک بار سورہ فاتحا پڑے تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر میری مل کر دیجیے الفاط الحمد للہ شرب العالمین و والسلام وسلام سید الانبیاء اب الم سلیم جز اللہ سید مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یارحمر یارحمر یارحمر الرحیم ہم نے جو تلاوت قرآن مجید کی جو بیان سنا گیا یارحمرحیمین یا اس نے جو غلطی بتاحی اسے معاف فرما دے. اے مالک و مولا اسے پاک و صاف فرما کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیت تو فتن پیش کرتے ہیں قبول فرما آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اکرام علیہ وسلۃ وسلم صاحب اکرام تابین بالخصوص شہدۂ کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما علی ازغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یار سیدنا حضرت ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما مم. یا رحم الرحمین ہم سب کے والدین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما مم. اے علیہ کریم حضرت اعظم علیہ السلام سے لے کر قیامت لگانے والے تمام مرد و مسلمانوں کو اس کے سواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما مم. اے علیہ کریم کربلا شریف کی حاضری کو قبول فرما یا رحم الرحمین حضرت حُر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شریف پر حاضری کو قبول فرما یا رحم الرحمین یہاں کی برکتیں آٹا فرما مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے اے مولا کریم ہمیں نیک بنا دے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے سچا عاشق رسول بنا دے اے مولا کریم ہماری تمام بیماریاں دور فرما دے پریشانیاں دور فرما دے مصیبتیں دور فرما دے بے روزگاریاں دور فرما دے رزق کے آسان عطا فرما رزق کے حرام سے ہم سب کو بچا اے مولا کریم جن بہنوں کے رشتوں کی رکاوٹیں ہیں نیک رشتے عطا فرما دے جن بھائیوں کے رشتوں کی رکاوٹیں ہیں نیک رشتے عطا فرما دے اے مولا کریم جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد کی دولت سے مالا مال کر دے اے مولا جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو تاب فرمان کر دے اے مولا کریم روٹھوں کو منا دے مولا بچھڑوں کو ملا دے بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے اے مولا عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما مسلمانوں کی غیر سے مدد فرما اے مولا ملک پاکستان کو استحکام دے دے شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے اے مولا اے کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں سب کی حفاظت فرما سب کی مدد فرما مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما اے مولا اے کریم اے پروردگار ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما آمین آمین بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرما آمین آمین اے اللہ ہمارے شیخ طریقت امیر سنت اور تمام علماء و کا سایہ ہمارے سرو پر تادیر قائم فرما ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما اے مولا کریم ہمیں بھی خوب خوب دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی کام کرنے کی سعادت عطا فرما اے مولا ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے مدنی نامہ کا عامل بنا دے عمید. اے مولا ہم سب سے راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہیں کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آر ظہر بے قسو مجبور کی ان اللہ یا ایوہا لذین آمنوا صلو علیه وسلم تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعالی وعالی وعالی وعالی وصحابہ وعالی وصلیم صلاة و سلام علیك يا سیدی یا سیدی یا رسول الله سبحان ربك رب العزت عمی یصیفون و سلام علی والحمد والحمدللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ <سؤال> تارا ہر تھا جس وقت فوجے شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے خدا کا تر تھے اصلی مورضاوانے ہزاروں میں بہتر تندے اصلی مورضا والے خدا کا سروتے کربلا بلاوانے